اچھا بھائی گزشتہ سبق میں ہم نے زبی الفرو کے احوال لکھنا شروع کیے تھے بھائی باپ کے اور جد تحفیف کے احوال گزر گئے آگے لکھئے بھائی اولاد ام کی حالتیں آگے بھائی اولاد ام اولاد ام کی حالتیں یعنی بھائی اور یعنی بھائی اور بہنیں اخیافی بھائی بہن کسے کہتے ہیں ماں شریف بھائی بہن جو ہے بھائی دیکھو ایک عورت ہے اس کا پہلے زید سے نکاح ہوا تھا زید سے اس کا ایک بیٹا ہوا بعد میں زید کا انتقال ہوا اس عورت نے عمر سے نکاح کر لیا عمر سے اس کی بیٹی پیدا ہوئی تو یہ جو اس عورت کے بیٹا اور بیٹی ہیں یہ دیکھو ماں شریک بھائی بہن ہے دونوں کی ماں ایک ہے البتہ دونوں کا باپ الگ الگ ہے تو انہیں کیا کہا جاتا ہے آمد. اخیافی بھائی بہن بھائی اخیافی یعنی ماں شریک بھائی بہن اخیافی بہن بھائیوں کی تین حالتیں ہیں اخیافی بہن بھائیوں کی تین حالتیں ہیں نمبر ایک سوس نمبر ایک سوس یعنی چھٹا حصہ نمبر دو سولوس یعنی تیسرا حصہ سولوس یعنی تیسرا حصہ نمبر تین خیرمان نمبر تین خیرمان یعنی حالت حالتیں محروم رہیں گی بھائی اگر میت کا صرف ایک اخیافی بھائی اگر میت کا صرف ایک اخیافی بھائی یا ایک اخیافی بہن ہو یا صرف ایک اخیافی بہن ہو اور میت کی کوئی اولاد نہ ہو اور میت کی کوئی اولاد نہ ہو نیز میت کا باپ یا دادا بھی موجود نہ ہو نیز میت کا باپ یا دادا بھی موجود نہ ہو تو اس اخیافی بھائی, بھائی یا بہن کو سدس ملے گا اور اگر اسی حالت میں اور اگر اسی حالت میں یعنی اولاد باپ اور دادا کے نہ ہوتے ہوئے یعنی اولاد باپ اور دادا کے نہ ہوتے ہوئے اخیافی بھائی بہن ایک سے زائد ہوں اخیافی بھائی بہن ایک سے زائد ہوں تو انہیں سلس ملے گا تو انہیں سلس یعنی تیسرا حصہ ملے گا اور اگر میت کی اولاد اور اگر میت کی اولاد یا باپ اور دادا میں سے یا باپ اور دادا میں سے کوئی موجود ہو میں سے کوئی موجود ہو تو اخیافی بھائی بہن محروم ہوں گے تو آخیافی بھائی بہن محروم ہوں گے اور یاد رکھیے یاد رکھیے جہاں بھی بھائی اور بہن اکٹھے ہو جائیں جہاں بھی بھائی اور بہن اکٹھے ہو جائیں تو انہیں جو مال ملتا ہے تو انہیں جو مال ملتا ہے وہ اس طرح تقسیم ان میں کیا جائے گا وہ ان میں اس طرح تقسیم کیا جائے گا کہ بھائی کو بہن سے دگنا حصہ ملے گا یا بھائی کو بہن سے دگنا حصہ ملے گا یعنی بھائی کو دو بہنوں کے برابر حصہ ملے گا یعنی ہر بھائی کو دو بہنوں کے برابر حصہ ملے گا مثلاً میت کی بیٹا اور بیٹی ہو میت کی بیٹا اور بیٹی ہوں یا پوتا پوتی ہوں یا پوتا پوتی ہوں یا اس میت کے بھائی بہن ہوں یا میت کے بھائی بہن ہوں तो इन तमाम सूरतों में तो इन तमाम सूरतों में भाई को बहन से दुगना हिस्सा मिलेगा भाई को बहन से दुगना हिस्सा मिलेगा مگر اخیافی بھائی بہن مگر اخیافی بھائی بہن میں بھائی کو بھی بہن کے برابر حصہ ملے گا بہن کے برابر حصہ ملے گا مگر اخیافی بھائی کو بہن کے برابر حصہ ملے گا جیسے اوپر دیکھیے او بھائی سلوسان سلوس بھائی اخیافی بھائی بہن کو مثلا دو اخیافی بھائی, بھائی تھے اور دو ہی بہنیں تھیں اور انہیں کتنا مال مل گیا سلط مل گیا کتنا ملا سلط ملا بھائی وہ جو ابھی بیان ہوا دوسری حالت ہے ان کی انہیں سلط ملا تو اب یہ سلوس ان چاروں میں تقسیم کریں گے لیکن اس طرح نہیں تقسیم کرنا کہ بھائی کو یعنی اخیافی بھائی کو اخیافی بہن سے دگنا ملے گا بلکہ برابر بھائی اس سلوس کے یعنی چار برابر حصے کر دیں گے اور ایک حصہ ایک بہن کو دوسرا دوسری بہن کو تیسرا اخیافی بھائی کو چوتھا چوتھا بھی اخیافی بھائی کو ملے گا سورج سمجھ میں آگئی بھائی اخیافی بھائی بہنوں میں مال برابری کے ساتھ تقسیم ہوگا یہاں پر لیدا کر نصر و حزل السین پر عمل نہیں ہے بھائی ان میں یہ طریقہ نہیں ہے بھائی لکھ لیا بھائی بھائی یاد رکھیے یہ اولاد کا لفظ آتا ہے اولاد ولد کا لفظ مذکر منس دونوں کو شامل ہوتا ہے بھائی یاد رکھنا یہ اور اولاد کے جب میں اولاد کا ہوں تو اس سے مراد یہ ہے میت کا بیٹا یا بیٹی پوتا یا پوتی پڑ پوتا یا پڑ پوتی وغیرہ نیچے تک بئی سمجھے میں اولاد سے کیا مراد ہے بیٹا یا بیٹی پوتا پوتی پڑ پوتا پڑ پوتی نیچے تک بئی آگے لکھئے زوج کی حالتیں زوج کی حالتیں زوج کی, حالتیں زوج کی دو حالتیں ہیں زوج کی دو حالتیں ہیں نمبر ایک نصف نمبر ایک نصف نمبر دو روبو نمبر دو روبو یعنی چوتھا حصہ اگر میت یعنی بیوی کی کوئی اولاد نہ ہو اگر میت یعنی بیوی کی کوئی اولاد نہ ہو تو اس کے خامن کو بیوی کے بیوی یعنی میت کے مال میں سے نصف حصہ مل جائے گا نصف مال مل جائے گا اور اگر ان میں سے کوئی ہو اور اگر سے کوئی یعنی بیوی کی اولاد ہو تو خامن کو روبو یعنی چوتھا حصہ ملے گا تو خامن کو ربو یعنی چوتھا حصہ ملے گا لکھ لیا بھائی آگے لکھئے زوجہ کی حالتیں زوجہ کی حالتیں زوجہ کی, حالتیں زوجہ کی دو حالتیں ہیں نمبر ایک روبو یعنی چوتھا حصہ نمبر ایک روبو یعنی چوتھا حصہ نمبر دو سمن یعنی آٹھواں حصہ سمن سا کے ساتھ ہے سمن یعنی آٹھواں حصہ اگر میت یعنی خامن کی کوئی اولاد نہ ہو اگر میت یعنی خامن کی کوئی اولاد نہ ہو تو زوجہ کو روبو یعنی چوتھا حصہ ملے گا زوجا کو روبو یعنی چوتھا حصہ ملے گا چاہے ایک بیوی بی ہو چاہے زائد ہو چاہے زائد ہو تو انہیں روبو دے دیں گے جسے وہ آپس میں تقسیم کر لیں گی برابر برابر تو انہیں روبو دے دیں گے جسے وہ آپس میں برابر برابر تقسیم کر لیں گی اور اگر خامن کی کوئی اولاد ہے اور اگر خامن کی کوئی اولاد ہے تو اس صورت میں زوجہ کو سمن تو اس صورت میں زوجا کو سمن یعنی آٹھواں حصہ ملے گا لکھ لیا بھائی آگے لکھئے بیٹی کی حالتیں بیٹی کی حالتیں بیٹی کی تین حالتیں ہیں بیٹی کی تین حالتیں ہیں نمبر ایک نصف نمبر ایک نصف نمبر دو سولوسان نمبر دو سولوسان یعنی دو سولو دو تہائی بھائی دو تہائی دو سولو اور نمبر تین ہے آفابہ بالغیر حافہ خوات کے ساتھ اور نمبر تین ہے عافبا بالغیر آفابہ بالغیر اگر میت کی صرف ایک بیٹی ہے اگر میت کی صرف ایک بیٹی ہے اور کوئی بیٹا نہیں اور کوئی بیٹا نہیں تو بیٹی کو نصف مال دے دیا جائے گا تو بیٹی کو نصف مال دے دیا جائے گا اور اگر اسی حالت میں اور اگر اسی حالت میں یعنی بیٹا نہ ہونے کی حالت میں یعنی بیٹا نہ ہونے کی حالت میں بیٹیاں دو ہوئیں بیٹیاں دو ہوئیں یا دو سے زیادہ بیٹیاں دو ہوئیں یا دو سے زیادہ تو انہیں سلوسان تو انہیں سلو یعنی دو سلط یعنی دو سلط مال ملے گا اور اگر میت کا کوئی بیٹا بھی ہو اور اگر میت کا کوئی بیٹا بھی ہو تو اس صورت میں بیٹا ان کو آسابہ بنا دے گا تو اس صورت میں بیٹا انہیں آساب بنا دے گا اسے کہتے ہیں آساب بالغیر آسابہ بالغیر یعنی غیر کی وجہ سے عصبہ بن گئیں یعنی غیر کی وجہ سے عصبہ بن گئیں تو اب بیٹے اور بیٹیوں میں تو اب بیٹے اور بیٹیوں میں مال تقسیم ہوگا بیٹے اور بیٹیوں میں مال تقسیم ہوگا لاکری مس لو ہزاری ال, انسیعن ال انسیعن نون ہے پھر سا ہے پھر دو یا ہے لسل مِثْلُ حضل ان یعنی مذکر کے لیے دو محنت کے حصے کے مثل بھائی اچھا لکھ لیا بھائی لکھ مِثْلُ کری مسلو کے ضابطے کے مطابق کے ضابطے کے مطابق یعنی مزکر کو معنت سے دگنا حصہ ملے گا یعنی مذکر کو معنت سے دگنا حصہ ملے گا نیچے قیمتی ضابطہ لکھ لیجئے بھائی قیمتی ضابطہ بیٹیوں پوتیوں وغیرہ کو بیٹیوں پوتیوں وغیرہ کو زیادہ سے زیادہ دو سلو تک مال دیا جا سکتا ہے یعنی سلوسان سے زائد مال انہیں نہیں دیا جائے گا یعنی سلوسان سے زائد مال انہیں نہیں دیا جائے گا آگے لکھیے پوتی کی حالتیں پوتی کی حالتیں پوتی کی چھ حالتیں ہیں پوتی پڑ پوتی نیچے تک ساری مراد ہیں سمجھ میں آیا بھائی پوتی کی چھ حالتیں ہیں نمبر ایک نصف نمبر دو سولوسان یعنی دو سولو نمبر تین سدوس. یعنی چھٹا حصہ نمبر تین سدوس. یعنی چھٹا حصہ نمبر چار محجوب محجوب, محجوب میم خا رق والی میم خا ج محجوب آخر میں با ہے محجوب بل محجوب بل نمبر پانچ محجوب بالابن محجوب بالابن محجوب بالابن نمبر چھ آسابا بالغیر نمبر چھ آسابا بلغیر جب میت کی صرف ایک پوتی ہو اور کوئی پوتا نہ ہو اور کوئی پوتا نہ ہو اور نہ ہی میت کا کوئی بیٹا یا بیٹی ہو اور نہ ہی میت کا بیٹا اور بیٹی ہو تو پوتی کو نصف مال ملے گا تو پوتی کو نصف مال ملے گا صورت سمجھ میں آ گئی یاد رکھیے یہ جو بار بار چیزیں ذکر ہو رہی ہیں مثلا میں نے ابھی کہا میت کی پوتی ایک ہے پوتا کوئی نہیں بیٹا بھی نہیں بیٹی بھی نہیں بھئی آپ کہیں گے بھائی بیٹا ہی نہیں ہے تو پوتی کہاں سے آ گئی بھائی مطلب یہ ہے کہ بیٹے کا پہلے سے انتقال ہو چکا ہے وراثت کا مال کب تقسیم ہوتا ہے کسی شخص کے مرنے کے بعد تو جب مرتے ہوئے اس کے جو جو رشتے دار زندہ ہیں ان کا حصہ وراثت میں ہوتا ہے اور جو لوگ پہلے سے مر چکے ہیں یعنی یہ جو میت تھی اس کی زندگی میں جن کا انتقال ہو گیا تھا ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا ایک آدمی ہے اس کے بیٹے کا اس کی زندگی میں انتقال ہو گیا ہے تو بیٹے کا اب اس آدمی کے مرتے وقت وہ بیٹا تو پہلے سے انتقال کر چکا ہے لہٰذا اس بیٹے کا حصہ نہیں ہوگا صورت سمجھ میں آ گئی تو یہ مانا ہے کہ پوتی ایک ہے پوتا کوئی نہیں بیٹا اور بیٹی بھی کوئی نہیں یا تو ہے ہی نہیں مثلا بیٹی تو ہے ہی نہیں سرے سے فرض کرو یا اس کا انتقال ہو چکا ہے اور بیٹا تھا لیکن اس کا بھی کیا ہو چکا انتقال ہو چکا تو اب پوتی ایک ہے اسے نصف دے دیں گے اور اگر اسی حالت میں اور اگر اسی حالت میں یعنی جبکہ میت کا بیٹا بیٹی اور پوتا نہ ہو جبکہ میت کا بیٹا بیٹی اور پوتا نہ ہو اور پوتیاں دو یا دو سے زیادہ ہوئیں اور پوتیاں دو یا دو سے زیادہ ہوئیں تو انہیں سلوسان یعنی دو سلوس مال مل جائے گا تو انہیں سولوسان یعنی دو سلوس مال مل جائے گا بھائی دیکھ رہے ہیں آپ بیٹیاں بھی دو یا دو سے زیادہ ہوتی تھی تو زیادہ سے زیادہ مال ہم کتنا دیتے تھے دو سولس سمجھ میں آیا اور باقی ایک سولس نہیں دیں گے یہاں بھی میت کا نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے نہ پوتا ہے صرف پوتیاں ہیں تو انہیں زیادہ سے زیادہ کتنا مال دے دیں گے دو سلوس کیونکہ اوپر میں نے ضابطہ لکھوایا تھا کہ بیٹیوں اور پوتیوں وغیرہ کو دو سولس سے زیادہ مال نہیں دیا جاتا آگے لکھیے اور اگر میت کی ایک بیٹی بھی ہو اور اگر میت کی ایک بیٹی بھی ہو تو پوتی چاہے ایک ہو یا زیادہ تو پوتی چاہے ایک ہو یا زیادہ انہیں یعنی چھٹا حصہ ملے گا انہیں سدوت یعنی چھٹا حصہ ملے گا وجہ اس کی یہ ہے وجہ اس یہ ہے کہ نصف مال تو بیٹی کو مل چکا کہ نصف مال تو بیٹی کو مل چکا اور ضابطہ آپ لکھ چکے ہیں اور ضابطہ آپ لکھ چکے ہیں کہ بیٹیوں پوتیوں وغیرہ کو دو سولو سے کہ بیٹیوں پوتوں وغیرہ کو دو سلو سے زیادہ حصہ نہیں ملتا زیادہ حصہ نہیں ملتا تو نصف حصہ بیٹی کو مل گیا تو نصف حصہ بیٹی کو مل گیا اب پوتیاں کو سلوس آپ پوتیوں کو سدوس یعنی چھٹا حصہ دیں گے آپ پوتوں کو سدوس یعنی چھٹا حصہ دیں گے تو نصف اور سو مل کر دو سلوس پورے ہو جائیں گے تو نصف اور سدوس مل کر تو اور اور مل کر دو سولوس پورے ہو جائیں گے دیکھو بھائی میت کا مثلا ترکہ کل ہے مثلا چھ درہم اور میت کی ایک بیٹی ہے اور آگے پوتیاں کئی ہیں یا ایک ہے پوتی بھی تو بیٹی کتنا لے جاتی ہے نسب تو چھ درہموں میں سے کتنے بیٹی کو مل گئے تین درہم بیٹی کو مل گئے اور پوتی کو کتنا دے دیں گے سودس چھٹا حصہ اور چھ درہم کا چھٹا حصہ کتنا ہے ایک درہم تو ایک درہم پوتی کو مل گیا تو تین بیٹی کو ملے ایک پوتی کو ملا کل کتنے ہو گئے چار اور چار اور کل درہم کتنے تھے کل مال کتنا تھا چھ تو چار چھ کا کتنا بنتا ہے دو سولس بنتے ہیں تو دو سولوس سے زیادہ نہیں دیں گے اسی لیے کہا ان کو دے دیں گے آگے लिखिए اور اگر میت کی دو یا زیادہ بیٹیاں हुई और अगर میت की दो या ज्यादा बेटियां हुई تو اس سورت میں بیٹوں کو دو سول مل جائے گا تو اس سورت میں بیٹوں کو دو سلطف مل جائے گا اور پوتوں کو کچھ نہیں ملے گا اور پوتیوں کو کچھ نہیں ملے گا تو پوتیاں محجوب بل بنا دئی تو پوتیاں محجوب بل حج بن کا مانا ہے ہج بن کا مانا ہے روکنا روکنا تو بیٹیوں نے پوتوں کا حصہ روک دیا تو بیٹیوں نے پوتوں کا حصہ روک دیا اس انہیں محجوب بل کہتے ہیں اس لیے انہیں محجوب بل کہتے ہیں مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی دیکھو میت کی پونیاں بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں اور آپ نے پڑھا تھا بیٹی ایک ہو تو نصف لے جاتی ہے دو یا دو سے زیادہ ہو تو انہیں دو سلس ملتا ہے کتنا ملتا ہے دو اور دو سلس دو سلوس ہی تو ہم نے کل دینا تھا بیٹیوں اور پوتیوں کو تو وہ تو بیٹیوں میں پورا ہو گیا لہذا پوتیوں کو اب کچھ نہیں ملے گا آگے لکھیے اور اگر میت کا بیٹا زندہ ہو اور اگر میت کا بیٹا زندہ ہو تو پوتی محروم ہوگی تو پوتی محروم ہوگی اس کو کہتے ہیں محجوب بالابن اس کو کہتے ہیں محجوب بالابن یعنی بیٹے کی وجہ سے محجوب ہے اور اگر پوتی کے ساتھ کوئی پوتا بھی ہو اور اگر پوتی کے ساتھ کوئی پوتا بھی ہو اور میت کا بیٹا نہ ہو اور میت کا بیٹا نہ ہو تو یہ پوتا تو یہ پوتا پوتی کو حساب بنا دے گا تو یہ پوتا پوتی کو آسبا بنا دے گا چاہے میت کی بیٹیوں کو دو سلط مال مل ہی کیوں نہ چکا ہو چاہے میت کی بیٹیوں کو دو سلط مال مل ہی کیوں نہ چکا ہو اس طرح تقسیم ہوگا کہ پوتے کو پوتی سے دگنا حصہ ملے گا پوتے کو پوتی سے دگنا حصہ ملے گا یہاں تک لکھ لیا بھائی سورج سمجھ میں آ گئی پوتی کے کتنی حالتیں ہیں چھ حالتیں ہیں پہلی حالت کہ پوتی کو کتنا ملتا ہے نسب ملتا ہے یہ کب ملے گا ایک بات تو طے ہے جب بیٹی نہ ہو سمجھ میں آیا اسی طرح بیٹا بھی نہ ہو اور پوتی ایک ہے ہمارا نام اور پوتا بھی کوئی نہیں اور اگر پوتیاں دو یا زیادہ ہیں اسی صورت میں تو پھر انہیں نصف نہیں ملے گا بلکہ زیادہ ملے گا کتنا دو سورج اس سے زیادہ نہیں اور اگر سات ان کے ایک بیٹی بھی آ گئی تو پھر نصف تو بیٹی لے گئی اور کل ہم نے دینا ہے دو سولوس تو کتنا باقی بچا سدوس رہ گیا جس سے دو سلوس پھر پورے ہو جائیں گے تو سدوس پوتیوں کو دے دیں گے چاہے ایک ہو یا زیادہ سمجھ میں آیا اور اس کے ساتھ کوئی پوتا آ جائے تو وہ انہیں کیا بنا دے گا با اور بیٹیاں اگر دو سے سز... دو ہوئی یا دو سے زیادہ تو وہ دو سارا وہ لے جائیں اس صورت میں بھی پوتی کیا ہوگی محروم ہوگی اور اگر پوتی کے ساتھ پوتا بھی آ جائے اور میت کا بیٹا کوئی نہیں تو پھر اس صورت میں یہ بیٹا پوتا کیا کرے گا پوتی کو آسبا بنا دے گا آسبا کس کو کہتے ہیں جو مابقیہ مال سارا لے جاتا ہے تو بیٹیاں اگر ہوئی بھی دو بیٹیاں بھی ہیں دو ثلث انہیں دے دیے لیکن یہ پھر باقی مال یہ سارا آسبا ہونے کی بنا پر لے لیں گے سمجھ میں آیا تو دو ثلث بیٹیاں لے چکی ہیں ایک ثلث رہ گیا وہ اس پوتے اور پوتی کو دیا جائے گا لیکن ان میں تقسیم ہوگا کس طریقے پر کہ پوتے کو پوتی سے دگنا ملے گا تو مال کے تین حصے کر لیں گے ایک حصہ پوتی کو دے دیں گے اور دو حصے پوتے کو دے دیں گے اب آگے لکھئے مسلح تشبیب مسلے تشبیب سات دو نقطوں والی ہے شین ہے با یا با تشبیب سمجھ میں آیا ایک کسی چیز کی ابتدا کو تشبیب کہا جاتا ہے تو یہ بھی ابتدائی مسائل میں سے ہے اس لیے اس کو مسئلہ تشبیف کہتے ہیں بھائی اب مسائل بھی ایسا آہستہ ساتھ کچھ شروع ہوں گے بھائی تو یہ پہلا مسئلہ ابتدائی مسائل میں سے اس لیے اس کو مسئلہ تشبیف کہتے ہیں کیونکہ تشبیف بھی چیزوں کی جو ابتدا ہوتی ہے اس کو اسی امر کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ تشبیب اسے کہتے ہیں بھائی اچھا لکھئے بھائی صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی کا انتقال ہوا ایک آدمی کا انتقال ہوا اور وہ اپنے پیچھے اپنی پوتیاں پڑ وغیرہ چھوڑ کر مرا ہے اور وہ اپنے پیچھے اپنی پوتیاں پڑ پوتیاں وغیرہ چھوڑ کر مرا ہے نیز اس آدمی کی مذکر اولاد میں سے کوئی بھی زندہ نہیں نیز اس آدمی کی مذکر اولاد میں سے کوئی بھی زندہ نہیں یعنی بیٹے پوتے وغیرہ کوئی نہیں ہے اس کی زندگی ہی میں اس کے بیٹے پوتے پڑ پوتے انتقال کر چکے ہیں اس کی زندگی ہی میں اس کے بیٹے پوتے پڑ پوتے انتقال کر چکے ہیں اس آدمی کی یہ پوتیاں اس کے تین بیٹوں سے ہیں اس آدمی کی یہ پوتیاں پڑ پوتیاں وغیرہ اس کے تین بیٹوں سے ہیں ان تین بیٹوں کو ہم الگ ترتیب ان تین بیٹوں کو ہم الگ ترتیب فریق اول فریق ثانی اور فریق ثالث کہیں گے ان تین بیٹوں کو ہم کیا کہیں گے فریق اول فریق ثانی اور فریق سالق کہیں گے فریق اول فوت کو الگ سطر میں لکھنا بھائی فریق اول فوت ہو چکا ہے فریق اول فوت ہو چکا ہے اور اس کی ایک بیٹی ایک پوتی اور ایک پڑپوتی زندہ ہے اور اس کی ایک بیٹی ایک پوتی اور ایک پڑپوتی زندہ ہے لکھ لیا بھائی جب کہ فریق سانی کی جبکہ کے فریق ثانی کی ایک پوتی ایک پوتی ایک پڑ پوتی ایک پوتی ایک پڑ پوتی اور ایک لکڑ پوتی زندہ ہے اور ایک لکڑ پوتی زندہ ہے لکھ لیا بھائی جبکہ فریق سالخ کی ایک پڑپوتی جب کہ فریق سالف کی ایک پڑ پوتی ایک لکڑ پوتی ایک لکڑ پوتی اور ایک پوتی زندہ ہے, ہے, ہے وراثت میں بڑے دلچسپ مسائل حساب جی کتاب کے بیا ہیں دیکھو اب یہ دیکھنا کیسے تقسیم کریں گے مال وراثت آپ نے بتلانا ہے بھائی ساتھ ساتھ بھائی اچھا بھائی اس کی اب صورت مسئلہ ہم نے بنانی ہے بھائی یوں کرو آپ نے اب ایک سطر میں لکھنا ہے میت لیکن چھوٹا سا نہیں لکھنا میت آخر والی جو تا ہے اس کو خوب لمبا سطر کے آخر تک کھینچ کے لے جاؤ میت یہ میت کو لٹا دیا آپ نے بھائی میت لکھ لیا بھائی اب اس کے نیچے ہم نے تین فریق تین اور بیٹے بنانے ہیں تو ایک شروع میں لکھ دو اس کے نیچے بالکل ساتھ ملا کر فریق اول فریق اول چھوٹا سا لکھنا بس جتنا منعام لکھتے ہیں آپ درمیان میں لکھو اس کے فریق ثانی فاصلہ دے کر درمیان میں اور آخری کنارے کے پاس لکھ دو فریق سالث لکھ لیا بھائی اچھا اس کے دونوں طرف قوس ڈال دیں بھائی دونوں طرف بریکٹ ڈال دیں بھائی یعنی ان کا انتقال ہو چکا ہے زندگی میں میت سی دونوں طرف بھائی قو ڈال دو کمان کی شکل کے خط بنا دو ساروں کی گرد کر لیا بھائی یہ مطلب یہ ان کا انتقال ہو چکا ہے میت کی زندگی میں تو ان کا تو حصہ نہیں ہے اچھا فریق اول میں کیا بتلایا اس کے کیا کیا ہیں ایک بیٹی ایک پوتی اور ایک پڑ پوتی آ فریق اول کے نیچے والی لائن میں لکھو گئی ذرا فاصلہ وہ واضح ہو گئی ساتھ بالکل ملانا نہیں ہے کہ پتہ نہ چلے مسئلہ حل کر حل کرنے آگے اس کے نیچے لکھو بیٹی بالکل اس کے نیچے لکھنا ہے آپ نے اس کے درمیان میں بیٹی چلو اس بیٹی کے نیچے لکھو پوتی پوتی کے نیچے لکھو پڑ پوتی ایک ایک لائن میں لکھنا ہے یا آپ نے ملا کر نہیں لکھنا ایک لائن میں بیٹی اس کے نیچے نیچے والی لائن میں اس کے نی بالکل نیچے پوتی اس سے نیچے والی لائن میں پوٹی اچھا اب فریق فریق ثانی ثانی میں ثانی کی کیا, کیا پوتی پڑ پوتی اور لکڑ پوتی اب اس کے نیچے پوتی لکھنا ہے لیکن بیٹی والی لکیر میں نہ لکھنا پوتی والی لکیر کے اندر اس کے نیچے لکھ دو پوتی پڑپوتی والی لکیر میں اس کے ساتھ نیچے لکھ دو پڑ پوتی اور اس سے نیچے لکیر میں لکھو لکڑ پوتی لکھ لیا بھائی فریق سالس میں اب آؤ بھائی اس میں کیا کیا تھا پڑپوتی لکڑ پوتی اور سکڑ پوتی اب پڑپوتی لکھنا ہے لیکن پڑپوتی والی لائن میں اس کے نیچے لکھو بھائی پڑپوتی اس کے نیچے لکڑ پوتی اور اس کے نیچے پوتی آپ دیکھو بھائی مال وراثت ہم نے تقسیم کرنا ہے بھائی اچھا آگے لکھتے جائیے ذرا لکھنے کا تھوڑا سا لکھنے والا ہے وہ لکھ لو بھائی پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں تو اس صورت میں فریق اول کی بیٹی کو نصف مل جائے گا تو اس صورت میں فریق اول کی بیٹی کو نصف مل جائے گا اس سے اوپر اور اس کے برابر میں اس, سے اوپر اور اس کے برابر میں کوئی اولاد زندہ نہیں کیونکہ اس سے اوپر اور اس کے برابر میں کوئی اولاد زندہ نہیں اور اس سے نیچے والیوں کو سدس مل جائے گا اور اس سے نیچے والیوں کو مل جائے گا تاکہ دو سلوس پورے ہو جائیں تاکہ دو سلوس پورے ہو جائیں اور ان سے نیچے والیاں بالکل محروم رہیں گی اور ان سے نیچے والیاں بالکل محروم رہیں گی آپ ذرا دیکھو بھائی یہ جو آپ نے صورت بنائی تھی اس کو بھی سمجھ لو بھائی دیکھو پہلی سطر میں کون ہے میت کے نیچے بیٹی فریق اول ثانی وہ تو ان کا تو انتقال ہو چکا ہے بیٹی ہے بھائی فریق اول کی اور اس بیٹی کے برابر میں کوئی اور ہے اس کے برابر اس کی لکیر میں اور کوئی نہیں نہ کوئی بیٹا ہے نہ بیٹی ہے اکیلی بیٹی ہے اور اکیلی بیٹی کی حالتیں آپ نے پڑھی تھی بیٹی اکیلی ہو تو اسے کتنا ملتا ہے نصف تو نصف بیٹی کو مل گیا اب اسے نیچے والی لکیر میں جائیں اس میں کون کون ہے ایک فریق اول کی پوتی ہے ایک فریق فریقانی کی پوتی ہے تو دو پوتیاں ہیں تو اب ہم نے ان کو بھی دینا ہے لیکن آپ نے پڑھا بیٹیوں اور پوتیوں کو دو سولو سے زیادہ نہیں ملے گا تو سولو جس تو بیٹی لے چکی اب کتنا ان کو دے دیں کہ دو سولس پورے ہو جائیں یعنی چھٹا حصہ ان کو مل جائے گا تو لہذا کیا ہوئے دو سولس پورے ہو گئے اب نیچے والیوں کو کچھ نہیں ملے گا کیونکہ نیچے بھی وہی پوتیاں پڑپوتیاں ہیں اور بیٹھیوں پوتیاں پڑپوتوں وغیرہ کا حصہ دو سولو سے زیادہ نہیں ہوتا اور دو سولوس پورے ہو چکے ہیں اوپر ہی سمجھ میں آ صورت اچھا آگے لکھئے یہ اس وقت ہے یہ صورت اس وقت ہے جبکہ پوتوں وغیرہ میں سے کوئی زندہ نہ ہو جبکہ پوتوں وغیرہ میں سے کوئی زندہ نہ ہو اور اگر کوئی پوتا پڑ وغیرہ زندہ ہوا اور اگر کوئی پوتا پڑ پوتا وغیرہ زندہ ہوا تو وہ اپنے برابر والیوں کو ہسبا بنا دے گا تو وہ اپنے برابر والیوں کو عصبہ بنا دے گا اور نیچے والیوں کو محروم کر دے گا اور نیچے والیوں کو محروم کر دے گا اور اپنے سے اوپر والیوں میں اور اپنے سے اوپر والیوں میں صرف انہیں عصبہ بنائے گا صرف انہیں عصبہ بنائے گا جنہیں کچھ نہیں ملا جنہیں کچھ نہیں ملا اور اگر اوپر والیوں میں سے اور اگر اوپر والیوں میں سے کسی کو اس کا حصہ مل چکا کسی کو اس کا حصہ مل چکا تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرے گا تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرے گا سورج سمجھ میں آ گئی اب اس کی کئی صورتیں بنتی ہیں نمبر ایک لکھتے جاؤ بھائی اب اس کی کئی صورتیں بنتی ہیں نمبر ایک اگر ہر لڑکی کے ساتھ ایک ایک بھائی ہو اگر ہر لڑکی کے ساتھ ایک ایک بھائی ہو تو بیٹا اور بیٹی سارا مال لے لیں گے تو بیٹا اور بیٹی سارا مال لے لیں گے اور باقی سب محروم ہوں گے اور باقی سب محروم ہوں گے اور, ہوں گے اور ان بیٹے بیٹی میں مال کس طرح تقسیم ہوگا اور بیٹے بیٹی میں مال اس طرح تقسیم ہوگا کہ مذکر کو محنت سے دگنا حصہ ملے گا کہ مذکر کو محنت سے دگنا حصہ ملے گا دوسری صورت دوسری صورت فریق اول کی پوتی کے ساتھ بھائی ہے صرف یا یوں لکھو صرف فریق اول کی پوتی کے ساتھ بھائی ہو صرف فریق اول کی پوتی کے ساتھ بھائی ہو تو اس صورت میں بیٹی کو نصف بیٹی کو نصف ملے گا اور پوتا دونوں پوتیوں کے ساتھ مل کر ہاشابہ بنا آشابہ ہوا اور پوتا دونوں پوتیوں کے ساتھ مل کر آشابہ ہوا تو اس باقی سارا مال لے لے گا باقی سارا مال لے لے گا اور نیچے والیاں سب محروم اور نیچے والیاں سب محروم ہوں گی تیسری صورت اگر کسی پڑپوتی کے ساتھ بھائی ہوا اگر کسی پڑپوتی کے ساتھ بھائی ہوا تو بیٹی کو نصف ملے گا تو بیٹی کو نصف ملے گا پوتوں کو پوتوں کو سدوس ملے گا اور باقی مال پڑ اور پڑ میں تقسیم ہوگا اور باقی مال پڑپوتے اور پڑپوتوں میں تقسیم ہوگا آساب ہونے کی وجہ سے آساب ہونے کی وجہ سے لکھ لیا بھائی چوتھی سورت اگر صرف سکڑ پوتی کے ساتھ کوئی بھائی ہو اگر صرف سکڑ پوتی کے ساتھ کوئی بھائی ہو تو بیٹی کو نصف تو بیٹی کو نصف ملے گا پوتیوں کو سدوش ملے گا پوتیوں کو ملے گا جبکہ باقی مال باقی سب میں باقی, باقی مال باقیوں میں تقسیم ہو جائے گا جب باقی مال باقیوں میں تقسیم ہو جائے گا لاکاری مثلا حاضل ان سین کے طریقے پر کے طریقے پا لکھ لیا بھائی آپ یہی سورت دیکھو ذرا پھر وہ جو آپ نے نقشہ بنایا تھا سورت بنائی تھی میت کی وہاں پر ذرا سمجھ لو یہ سورتیں اچھا بھائی پہلی سورت تو ذکر کی تھی بھائی جس میں میت کی صرف یہ بیٹیاں پوتیاں پڑ پوتیاں تھی بیٹا, پوتا, پڑ پوتا کوئی بھی نہیں تھا اس صورت میں کیا تقسیم ہوئی تھی بیٹی کو کتنا دے دیتے تھے نصف اس کے بعد پوتیوں کو کتنا دے دیتے تھے اور نیچے والیاں ساری کیا ہوئی محروم کیونکہ بیٹیوں پوتیوں وغیرہ کو دو سولوس سے زیادہ نہیں ملتا اور دو سلوس پورے ہو گئے بھائی اوپر ہی دوسری صورت میں نے جو لکھوائی اگر ہر لڑکی کے ساتھ ایک بھائی بھی ہے بھائی بیٹی کے ساتھ ایک بیٹا ہے پوتی کے ساتھ ایک پوتا ہے پڑ پوتی کے ساتھ پڑ پوتا ہے اور اسی طرح نیچے تک بھائی تو اس صورت میں بھائی دیکھو اب بیٹا بیٹی کے ساتھ مل جائے تو وہ آسبا بنا دیتا ہے بھائی بیٹی کو آپ جانتے ہیں بھائی اور پھر ان میں سارا مال تقسیم ہوتا ہے اور بیٹے کو بیٹی سے دگنا مال ملتا ہے کتنا ملتا ہے تو بیٹا اور بیٹی سارا مال لے جائیں گے کل مال کے تین حصے کر لیں گے ایک حصہ بیٹی کو اور دو حصے بیٹے کو دے دیں گے یہ تقسیم ہو جائے گی تو جب سارا مال انہی اوپر والے بیٹے اور بیٹی کو مل گیا تو نیچے والے سارے بھائی بہن کیا ہو گئے محروم بھائی پوتے پڑ پوتے پوتیاں اور پوتے سارے کیا ہو گئے محروم کیونکہ مال سارا اوپر ہی تقسیم ہو گیا تیسری صورت کیا ہے کسی ایک مثلا فریق اول کی فریق اول کی پوتی کے ساتھ ایک پوتا ہے اور کسی کے ساتھ کوئی بھائی نہیں ہے لیکن ایک پوتی کے ساتھ ایک بھائی ہے اور پوتا پوتیوں کو کیا بنا دیتا ہے آسبا بنا دیتا ہے اور آسا کن کو کہتے ہیں جو باقی سارا مال لے جائیں تو لہذا بیٹی اوپر اکیلی ہے بیٹی کو اسی طرح نصف مال ملے گا سونے پہلے اوپر سے نیچے کی طرف جاتے ہیں تو بیٹی کو کتنا دے دیں گے نصف کیونکہ اس کے ساتھ کوئی بیٹا بھائی وغیرہ نہیں اچھا اس کے بعد نیچے آئے نیچے آئے تو دیکھا پوتیوں کے ساتھ ایک پوتا بھی ہے پوتے نے ان سب کو کیا بنا دیا آسبا بنا دیا جب آسبا بنایا تو مال انہی میں تقسیم ہوگا بھائی آپ دیکھو اس لائن میں دوسری لائن میں کتنی پوتیاں ہیں دو پوتیاں ایک فریقے ابول کی ایک فریق اور ایک پوتا بھی آیا میں نے بتلا دیا تو ایک پوتا ہے دو پوتیاں ہیں ان کے اندر اب باقی باقی مال تقسیم کرنا یعنی باقی ہے ہے یعنی جو نصف نصف تو اس کے پھر کتنے حصے کریں گے چار حصے کریں گے ایک ایک حصہ پوتی کو اور ان سے دگنا یعنی دو حصے کس کو دو پوتے دو کو دے دیں گے سورت سمجھ میں آ اگلی سورت کیا ہے بھائی اگر کسی پڑپوتی کے ساتھ اچھا ہاں اسی میں ابھی جو بیان ہوا تو یہ نصف مال ان میں تقسیم ہوا تو نیچے والی نیچے والی ساری کیا ہو گئیں محروم ہو گئیں اچھا اگلی صورت کیا تھی اگر کسی پڑپوتی کے ساتھ کون آ گیا بھائی آیا اب یہ جو پڑپوتوں کی لائن میں جتنی پڑپوتیاں ہیں وہ ایک پڑپوتا ان سب کو کیا بنا دے گا آسبا بنا دے گا اور آسا کس کو کہتے ہیں جو باقی بچ جانے والے مال کو لے لے لہذا سب سے پہلے اوپر سے شروع کریں گے بیٹی کو کتنا ملے گا نساب. نساب. اس کے بعد نشلی سطر میں آئے پوتیاں بھی ہیں پوتیوں کو کتنا دے دیں گے جی تو دوست دیں گے کیونکہ بیٹیا پوتیا को پوتوں کو دو سولو سے زیادہ مال نہیں ملتا تو دیا جا چکا ایک اور دے دیں گے تو کتنے پورے ہو جائیں گے دو سلوس پورے ہو گئے کتنا مال باقی بچ گیا دو سلوس پورے ہو گئے کتنا بچ گیا ایک سلوس مال باقی رہ گیا بھائی ایک سلوس مال اور نیچے تو ہے پڑپوتا بھی آ چکا اب بھائی بیٹھوں اور پوتیوں کو دو سولس مل چکے ہیں اب پڑپوتیوں کو کچھ نہیں ملنا چاہیے تھا لیکن پڑپوتے نے آ کر انہیں کیا بنا دیا با, اب ان کو مال ملے گا اب باقی کتنا ایک کلوس مال بچا ہے وہ جتنے پڑپوتے اور پڑپوتیاں ہیں ان میں تقسیم ہو جائے گا وہ ایک کلوس اور کس طرح تقسیم ہوگا لذا کر انسل و حاصل یعنی لڑکے کو لڑکی سے دگنا دیں گے بھائی تو یہاں کتنی پڑپوتیاں ہیں تین تین پڑپوتیاں ہیں اور ایک پڑپوتا ہے تو تین پڑپوتیاں اور پڑپوتے کو کتنے کے برابر فرق کرتے ہیں دو کے برابر کیونکہ دو کا حصہ ملتا ہے تو کل کتنے ہوئے پانچ پانچ مال کے پانچ حصے کریں گے ایک ایک حصہ ہر پڑپوتی کو اور دو حصے کس کو مل جائیں گے پڑپوتے کو مل جائیں گے تقسیم سمجھ میں آ گئی اچھا اس کے بعد آخری صورت جو ہم نے بنائی کہ سکڑ پوتی کے ساتھ صرف ایک بھائی ہے اور کسی کے ساتھ بھائی نہیں ہے اب اوپر سے شروع کریں گے بھائی تقسیم سب سے پہلے بیٹی ہے اس کے برابر میں کوئی بھی نہیں لہذا بیٹی کو کتنا ملے گا نسب. اس کے بعد نیچے آئے پوتیاں کتنی ہیں پوتیاں دو ہیں ایک فریق اول کی ایک فریق ثانی کی تو ان میں ان کو کتنا دے دیں گے کیونکہ بیٹیوں پوتیوں وغیرہ کے اندر دو سلس سے زیادہ تقسیم نہیں تو ان کو سدس سے دیا دو سلس پورے ہو گئے کتنے باقی بچ گئے ایک سلوس باقی رہ گیا اس سے نیچے آئے پڑپوتیاں اس کے نیچے آئے کون ہیں لکڑ پوتی ہے اس کو بھی ہونے بھی کچھ نہیں ملے گا لیکن نیچے جب ہم سکڑ پوتی میں آئے تو سکڑ پوتی کے ساتھ اس کا ایک بھائی بھی ہے اس بھائی نے اس سکڑ پوتی کو بھی آسبا بنایا اور اس سے جو اوپر والی ابھی تک محروم تھی جن کو کچھ نہیں ملا تھا ان ساروں کو, کو بھی کیا بنا دیا نیچے والیا ہوتی ہیں ان کو آسبا نہیں بناتا لیکن اپنے سے اوپر کو کیا بنا دیتا ہے اپنے برابر والیوں کو بھی آسبا بناتا ہے اپنے سے اوپر والیوں کو بھی آسبا بناتا ہے تو اس نے پڑ پوتیوں کو بھی کیا بنایا آسا بھا لکڑ پوتھیوں کو بھی کیا بنایا آسا بہ اور سکڑ پوتی کو بھی کیا بنایا بنا دیا یہ سارے آسبا ہو گئے جن کو حصہ مل چکا ان کو نہیں چھیڑنا ان کو وہی حصہ ملے گا ان کو اب آسا نہیں ذرا کتنی ہیں جن کو کچھ نہیں ملا جو ابھی تقسیم جن میں ہم نے کرنی ہے بھائی صرف بیٹی اور پوتیوں کا حصہ ہو چکا باقی نیچے کتنے ہیں پڑپوتیاں کتنی ہیں تین ہیں اچھا لکڑ پوتی دو تین اور دو پانچ سکڑ پوتی سکڑ پوتا کل کتنے ہوئے سات ہوئے اب ان میں مال ہم نے تقسیم کرنا ہے لیکن سکڑ پوتا جو بھائی ہے وہ کتنے کے برابر ہوتا ہے دو کے برابر تو سات کے بجائے کیا بنا لو آٹھ اب مال کے آٹھ حصے کرو چھ ان پڑ پوتوں لکڑ پوتیاں سکڑ پوتوں میں ایک ایک حصہ سب کو دے دو اور دو حصے کس کو دے دو سکڑ پوتے کو صورت سمجھ میں آگئی گئی بھائی اچھی طرح چلیے بس منہ رام اللہ عالم حقیقت الکلام